I don't کچھ کر لیے جیسا جی درمان خضار ختم ہو گئی اپنے دنوں میں کثرت کے تذکرے ہوئے جی کثرت ضروری کے کیا فوائد ہے جی آپ بتائیں جی اسے والے سے اچھا جی آپ بتائیں جی کس طرح درشی کیا فائدے آپ بتائیں جی کیا کہہ رہے ہیں پڑھنا چاہیے تو سوال یہ تھا کہ کیا ہوا ہے دلی سب پہ بیٹھے جی وہ ساتھی بٹھا جی یہ آپ جا کے جائیں جو ان انتظار کرنے مجھے کدھر بھیجا جا رہا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ہیڈ اور ایک بابو بیٹھا سارے ہزار ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو تو سب کرتے کیوں دوست کا معاملہ کالج کے ساتھ جایا ہے بیٹھ بیٹھ سے پیچھے والا جی ہے بیٹھ یہ جگہ جگہ جو آ رہا تھا اس میں کہ تمہارے کثرت ضرورت نے مجھے پریشان کر دیا محمد صلی رسول اللہ کریم کسرت ضرور شریف والوں کی اکلابہ فہرست قید رسالت میں عام سنبانے میں افغانستان جا رہے تھے تو یہاں کسی بزرگ نے کہا کہ وہاں جا کر افغانستان پر جو عذاب آیا ہوا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں درود شریف نہیں پڑھا جا رہا تو آپ وہاں جا کر لوگوں کو قصر درود شریف پڑھنے کی بھی تلقین کریں گے قصر درود شریف پڑھنے والوں کی دربارت ایک تمام مسلمان ہے جو تو اسی پڑھتے ہی نہیں پڑھتے تھوڑا پڑھتے ہیں قصر سے پڑھنے والے قصرت سے پڑھنے والوں کی ردا فہرست ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے خاص تشرفات اور خاص تا کے آلات ہوتے ہیں ہم اور آپ کو بہت بڑی دولتوں سے معروم ہے کہ ان کی معلومات تک نہیں فوائد حاصل کرنا تو اس سے تھوڑا ان کی معلومات بنی نہیں اور اگر کہیں مکانی صاحب نے میں کہہ رہا تھا کہ بنی سہیلو کو اس کو بنی سہیلوں کو خواہش آئیں اردو میں جو بات ہوتی اس کو سمجھتے نہیں تو بعد میں پوچھتے بھی نہیں کہ کیا بات کہی تھی کہ میں سمجھ جاؤں پردے کی بات پر پوچھیں گے کیا بات کہی تھی تاکہ مجھ پر بات ہو جائے میں میدان میں آگ لگ گئی اور وہ آگ نہیں بج رہی تھی بہت خطرناک آگ ہوئی ہم سے ایسے دور تھی کہ وہ سامنے اس کا دھواں نظر آ رہا تھا رام صاحب رحمت اللہ علیہ پر بہت خوف ہوتا تھا اس بارش وجہ سے کہ ساری مصیبتیں میری معاشیت کی وجہ سے میری کمیوں کو بسا رہی کب جلدی کریں آپ مجھے باہر نکالو مجھے باہر نکالو تو میں ساتھی ہوں کہ وہ باہر نہ نکالو ساتھی ران ہو رہے ہیں کیوں کہ ادھر آئے بچا سے آپ واقع ضائع کرنے اپنا میرے بھی میرا دیکھ آپ ادھر آئے ساتھی رانے یہ کہتے ہیں ہمیں باہر نکالنے اور یہ کہتے ہیں باہر نہ نکالنے, اور ہم نکالنے اور اس میں ہم کیا کریں ان کی بات مانے کن کی بات مانے خیر اللہ کیا حفاظت ہو گئی پہلے ساتھ نے کہ ان کی برکت سے آگے جب بھی آ رہی تھی رہا برا نکالے برکت سے سارے بجے پر فضل ہو رہا تھا اور رہے تھے جس کہہ رہا تھا اس میں اظہر ہمارے بڑے حضرت صاحب مولانا فقیر منہ مرنف صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع تھے ان کی زبان تھے ساتھی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساتھ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے سارے اور یا اللہ اور سارے غوث قطب جو مسجد میں موجود تھے سب نے دعائیں مانگی میں نے سر آپ کرنے کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو خود نے کہا میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے ایسے محسوس کیا کہ مجھے کسی سے کسی نے موقع پا اور مجھے کہا کہ کن کے لیے دعا مانگتا ہوں کہتے ہیں کسی صاحب وزراک آدمی نے دیکھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر منا کے جگہ پر اس فرما ہوئے صحیح. تو نبی نبیٰ برمن حسین اس کا ترجمہ ہے کہ اسلوب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنین کے لیے اپنی جانوں سے پیارے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنین جو پیارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وبی احمد کے ساتھ رابطہ ہے تو آپ کی برکت سے ہے ہیر باوری کی برکت سے ہے عذاب تلا یہ فضال شریف میں حضرت نے کئی واقعات رکھے ہوئے ہیں اس لیے اس کو پڑھاتے ہیں کہ آدمی تعلق کو محسوس کریں جیسے خاندان کا آدمی ہوتا ہے اس کا بہت جذبہ بنے گی کباب کرنے کا خرابی کرنے کا برائی کرنے کا پھر سوچتا ہے کہ میں تو سارے میرے جو باتیں سہی ہیں لیکن یہ کہ وہ خاندان کی علاج رکھنی ہوگی تو اگر معرفت لائی کی بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی معرفت رسول کی کبھی سنی ہوگی معرفت رسول بھی جو ہے وہ بھی ایک قربانیت کا ایک ہم شوبھا ہے اور اس وقت جو ہے امت مسلمہ سے جو خطائیں ہوئی ہوئی ہیں اس میں سے مار پتر سور کی خطا ہے وہ سال تو یہاں تک سال تھی یہ کیسے سال ابھی نہیں بیٹھا ہوا کہ میکدونیا نے وقت گزار کے آیا میکدونیہ میں یہ رہا کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ محسوس کیا بلکہ خدا کی کسر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ توحید پر یہ لوگ ہم سے نہیں جگڑ رہے ہیں ان کا ہمارا مسئلہ ہی رسالت کا ہے اور یہ اس بات سے خواہش نہیں ہے کہ مسلمان جوحید ہے اس کے پاس یہ مسلمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ساتھ اونچے درجے تک جاتی ہے کہ دو چار آدمی نے مل کر شرا کے مشورہ کو قابو کر لیا مدینہ منورہ میں اور فضائے گروز شریف کو اور حساب سے نکالا گیا پھر اس پر ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سخت احتجاج کیا اور ترجمہ کر رہے تھے فارسی کا فضا المال کا تو انہوں نے یہ پیچھے کون بیٹھے ان کا تعارف کرا گے پیچھے ان کا تعارف جی یہاں تھا کرتے آپ نہ آپ نے ملے اور نہ کہ بھروسہ ہے وہ اچھا مارکیٹ بیٹھے ہیں کیا بات محرو کر رہا ادو جی ادھر جی سے احتجاج کیا مراد صاحب یہ سے سی نکالے گی یہ کتاب سے نکالی گی آپ ترجمہ فرمائیں اس کو اگر شادہ علاقہ شاعر کریں گے اسی سال جو اس کتاب کو لیے ہوئے تھے اس پر اگر اعتراض کر رہے تھے اور تبلیغ کو نقصان ہو رہا تھا وہ لوگ تو وہی رہے اور مولانا سلی خان صاحب وغیرہ حضرات فارغ ہو گئے تو ذرا سے دہی دے گئے بڑی مشکل سے واپسی ہوئی باہج لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اس کو آپ باقی رکھتے ہیں اور یہ ارب آپ پر اعتراض کرتے ہیں جو جائے سلفی ذرا سیلفی اگر آپ متعدد ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو جس وقت وہ سن اناسی کے فسادات میں ان پر ہر فائن پر آئی تو سات بچ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کے مخالف ہیں ہندوستان میں ایک دفعہ لوگوں نے حضرت مولانا نوسن صاحب کے خلاف مضمون لکھا سیاسیوں نے کہ نور کسی کام کرنی ہے جہاد نہیں کرتے ہیں اور کشمیر میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ناموں کو دیکھیں نام ان کے شیعہ طرز پر ہیں انعام الحسن اور فلانا حسن تو اب جی ابھی فرمایا کہ وہ مضبوط میرے لیے, بھی لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگی جی. کے کار کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوا کہ کشمیر کے اعتراض اب ہٹ گیا ہندوستان پر یہ بہت اعتراض ہو کر رہے تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لاپ خراب اس میں واقع پڑھا آپ نے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سنایا ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جی میں ہوئے, کہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو جا رہا ہے قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اور اٹھنے آنے پر بھی دروستی جی پڑتا ہے رکھنے پر درست جی مسلسل پڑے جا رہا ہے تو میں نے اسے کہا کہ تیرے پاس کی کوئی سلط بھی ہے اس طرح پڑھنے کیسے ہی پڑ رہا ہے اور انہوں نے کہا آپ کہ جو میں نے کہا میں سفیا سوری ہوں انہوں نے کہا وہ راک والے راک والا انہوں نے کہا آپ کو مارفت حاصل ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں غور میں آپ کو نہ بتاتا ہوں کتاب دیں باقی دیکھیں کیسے کسی کو یاد ہے کہ واقعہ کتنے نمبر پر ہے پچیس اکیس تک ہم نہیں آئے پچیس کے باہر ہے. سفیان سوری رحمد اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر باہر جا رہا تھا میں جوان کو دیکھا جب وہ قدم اٹھاتا محمد محمد میں نے اس سے پوچھا کیا ہے نیلمی دلیل سے اپنی رائس نے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا سفیا سوری اس نے کہا عراک اور سفیان میں نے اس ہاں. نے کہا, ہاں. کہا, ہاں. کہا رات سے کے پیر سے بچے پیدا کرتا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں پیجانا. میں نے کہا پھر تو ان کی طرف پہچانوں سے کہا کسی کام کا کرتے رکھا کر کے پھسک کرنا پڑتا ہے کسی کام اور کسی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں مگر نہیں کر سکتا اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے میں نے پوچھا یہ ضرور کیا چیز ہے اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا میری ماں وہیں رہ گئی جن مر گئی اس کا منہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا جس سے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت سا گنا ہوا ہے اس سے میں نے اللہ تعالی شاہن کی طرف دعا کی ریاد اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ یعنی حجاز سے قبر آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیڑ پر ہار پھیرا تو ورم یعنی جو سوجن تھی بالکل جاتی رہی میں نے ارض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا اور نے فرمایا کہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے کیا مجھے کوئی وسید کیجیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہ مسلی علی محمد محمد پڑھا کرے تو کیا بات ہو رہی سی جی یہ جی؟ تو سچ بات ہے ہماری کے یہ جو آیت آئی ہوئی ہے نقدات رسول المن عزیز الرحیٰ یقیناً تمہارے درمیان پیغمت تمہاری جنس کے جن کو کہ تمہ خیر پہنچنے کی بہت ہی زیادہ چاہت ہے بہت چاہت عزیز آلیم، آلیم، آلیم، کہ تم پر جو تکلیف آتی ہے تو اس سر کو بڑی کوفت ہوتی ہے عزیم علیہ مات حریف علیہ کو میں خیر کہتا ہوں لیکن بہت سب ہے کہ یہ دو باتیں تو آپ کی آپ کے کل مبارک میں کافر مسلمان ہر ایک کے لیے یہ دو جذبے جو ہیں حزیم علیہ حضرت کافر ماتنی. اور دل منہ میں روف الرحیم پر وہ اضافی تیسرا اعزاز ہے جو مومنین کے لیے کفار بھی آپ کی امت ہیں ایک ایسا جو احمد جبت ہے جو مسلمان قبول کر لیا دوسرا ایسا احمد دعوت ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا ہے تو یہ پریشانیاں اور یہ تعلق یہ بستگی آپ کی یہ امت دعوت دیتی ہے اس وقت تائف کے لوگوں نے لغ الحان کیا اور ملک الجبال باڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے جو تائید کو غرق کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اس وقت جو ہے ان کے لیے مفرت مانگی کہ یارلہ ان کو بخش ہے یہ جانتے نہیں ہیں تو ان کو پار کے لیے لوگ ادوان کرنے والوں کے لیے آپ نے ان کی ان کے لیے معافی اور مفرت مانگی تو یہ دو چاہتے ہیں تو آپ کو کافر مسلمان ساری اپنی امت سے وہ دو دو دے دیں پہلے اور مومن کو تو پھر خاص طور سے روک رہی ہے بہت ہی نرم ہے اور بہت ہی نرابار ہے پھر آگے ہے جے وہ اللہ اللہ پاک کی طرف سے گلہ مسلمانوں سے فائن قول لوگ پھر ایسے پیغمل سے تم رو کرو کون کیا تمہارے بارے میں یہ جذبات احساسات جذبات احساسات کو پچھتے میں کیا کرتے ہیں جی یعنی بارہ کے دار باننا اور دار کا منا دا تو چن فائن طور اور کیا حال کہ تی منہ پھیرے ہوئے ان سے منہ پھیر کر کسی اور کے پیچھے جا رہا فائن طور میرا کہیں سے کہہ دیجیے کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے میرا بڑوس ہے غورب ال بہت بڑے عرش کا مالک ہے تو کوئی پاک کیا ہے کہ زجر کو بھی اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر اس بات کو کہہ رہی ہے کس روانی کرتے ہوئے آپ سوچ لیں کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور اعلان جو جا آپ سنتے جائیں کیس کے رمبر کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اس کو لیا تو اتنا بڑا وسیلا اتنا بڑا واسطہ اور اتنا بڑا تعلق ہے تعلقہ کا اللہ تعالیٰ کی زازتال کے ساتھ گویا ان کو کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کا نقصان خود تمہیں ہو رہا ہے اس کا نقصان خود تمہیں ہو رہا ہے اور اتنی بڑی خیر سے اتنی بڑی رحمت سے اور اتنے بڑے فوائد سے جو ہے تو معروم پھر معروم پھر رہے ہو لہذا ایک فضائے دروسی جو پڑھائے گئے اس بال کو اتنا زیادہ کیوں نہ گنا میں لت ہو جاؤ اس کی مشق کرو ضروری دروسی پڑھنے کی اس بے بوضو بیوضو عالت جنابت میں ہر حال میں آدمی پڑھ سکتے دروی شریف کا ذکر تو عالت جنابت بھی نہیں کر سکتا نہیں مدیث صاحب اس کے لیے وہاں پڑنے کی ضرورت نہیں ٹیسٹ کے اللہ تو بارہ دے توفیق دے علامہ محمد اللہ محمد محمد مبارک وسلم سو بار صبح, صبح سو بار شام پڑے آدمی سو بار پڑے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ سات منٹ لگتے ہیں سات منٹ تو نہیں دے سکتا سات گھنٹے تو غیر جھوٹ فضولیات یعنی میں دو قدموں پر کھڑے ہو کر یا تراویح سے بھاگ جاتے ہیں آٹھ کے بعد کے آ کھڑے ہوتے ہیں دو قدموں پر کھڑے فضولیات بائی یعنی بول رہے ہوتے ہیں اور ترابی کو پڑھنے والے پڑھ کر نکل کر چلے جاتے ہیں کھڑے ہوتے وہ نہیں تھکتا ہے وہ یہاں تک رہا سر کیا بات تھی جی سات میں لگتے ہیں سو گھنٹہ صلی اللہ علیہ کسی بھی لمبی ہزار باہر پڑے پڑے آدمی آدھے گھنٹہ مشق ہو جائے پھر پچیس منٹ بیس منٹ لگتے ہیں اور اتنی بڑی خیر یہ انسار کو بیماری سے چپا پانے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا نا تو اس نے کہا ڈاکٹر اس مشتخاب سے کیا ڈاکٹر صاحب یہ تو اس تو کوئی خاص کمال ہوا ہے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ برفدار آتا ایسے کچھ کام نہیں کر سکتے بیٹھے رہتے ہو بس کرو چار چار ہزار دفعہ پتا رہا رو عادت ڈالنے پہلے عادت ہماری پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی جب جھوٹ کی غیبت کی فضلیات کی لاجانے کی تو میں نے عادت ڈالی ہوئی ہے وہ سب نہیں سکتے تو بخش کر کے اس کی بھی عادت بنانا تکلیف اٹھا لے مشق کر لے کوشش کر لے تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے تو یہ عادت بن جائے سارے کرا دلہ سن تو قسمت ہے سنن شریع سنن عادیہ سنن عادیم سنتو کیا کہتے ہیں جو اپنا ضرور کے کام آپ نے کسی خاص طرح پر کیے ہوئے ہیں کسی کا کوئی کام کیا ہوا ہے آپ اپنی بدنی بشتی ضرورت کہتے ہیں اور سارے دور مجمعین سنن شریا کا پابندی سے لازمی ہے ہی سنندے کی بھی پابندی کرتے کیونکہ تکالا محبت کا ہی ہے ان کی پابندی کی دلگ دلگ سفر پر انہوں نے اولاد آن کھڑا کیا ان کو بٹھایا تو سترے پھر جا, جا کر بیٹھے گوا کہ وہاں پشاد کر رہے ہوں پھر اٹھے واپس ہوئے تو خاطن نے دیکھا غلام نے کہ کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کیا ہے تم نے کہا جب تھا آپ لونٹ بٹھایا چھے, تو کتنا سبر لونٹ بٹھانا مشکل کام ہوتا ہے برتن ترانا تر چڑھنا تو یہ کیا وجہ تم نے کہا برخا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں سفر تھا تو یہاں آپ جو ہے قزائے حاضر کے لیے بیٹھے تھے تو میں جگہ پر بیٹھنے کے لیے گیا بولے ذبی میں جو بدہل بدہل آیا ہے مداخلات کرنے کے لیے تو اس نے جا کر کہا واللہ میں نے کسی کو ساتھ لوگوں کو ایسے محبت کرتے نہیں دیکھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آپ کے صحابہ کر ہیں ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے منہ کا لوہا مبارے ان کا چور مبارک, مبارک اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے اٹھاتے بدن پر مرتے ہیں اور کسی آدمی کا وہ آپ کا وضو کا پانی اس کے ہاتھ پر نہیں گرا تو اس کو نمبر ملا دوسرا جس کے ہاتھ پر گرا تھا اس کو اپنا ہاتھ پکڑ کر اور اس گیلے ہاتھ کو اپنے بدن پر پھیل رہا ہے کسی زبردست شریف کے جو مصنف ہیں ادام بسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے فالج ہوا اور شفانی ہو رہی تھی تو بہت لاچار اور پریشان ہو گئے تو نے کسی لکھا کسی زبردست کو کہتے ہیں کیسے زیادہ ہوئی درست کی میرے بندوں پر ہاتھ پھیرا اور اوپر ایک جمنی جادر ڈالی کہتے میں جب اٹھا تو ہاتھ پہر میں نے لائے چھپا ہو گئی کہ میں اٹھا نکلا اور ایسے باہر نکلا کہ باہر چلوں کہتے باہر جب میں گیا تو ایک ایسے پریشان ہار پھڑے پڑھنے کپڑوں والا بچڑے بالوں والا ایک فکیر آگے آ گیا اس نے کرسے سنا ہوا میں نے کہا کون سی کسی میں بہت تصویریں لکھے ہیں کہتے اس سے پڑا اس کا, پہلا شہر, کا پہلا شہر یہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے لکھا ہوا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا اس نے کہا مجھے کیسے پتہ چل گیا جب رات کو دربار سے سارا میں پڑا جا رہا تھا تو میں وہاں آتا تھا آجی. کبھی کبھی آتا ہے کہ ماجد صاحب ہری پور کا آدمی ہے وہ گیا ہوا تھا پنجاب گیا ہوا تھا وہاں سے سیدھا نسیدہ ارے مرانخاض صاحب سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا تو مراسا بلا سکھا جی میں وہاں ایک بات سنی تھی تو اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں کہ آپ کو کہتا ہوا جاؤں برخی صاحب ماشاءاللہ ایک بہت بڑے احتلاق حادیث آفز ہاں جی کاجی سلسلے کے بہت کامل شہر اور بہت گہرے اللہ کے تعلق والے ان کی تجلیات ایسی تھی جس سے ان کو اوشاواس کا دس پڑا ہوا تھا مائل اور مجبوبیت تھی تو ماجد صاحب ماجد صاحب نے گان میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو بلشر میں آئے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بات بھی سکتا ہے رونت کو رات کی رونت کو رات کو حضور صلی اللہ حسن کے دربار میں حاضری ہوئی بہت سارے لوگ وہاں پر تھے اور جو پشاور کا جو اشرف تھا وہ خاص بولے ہنو انداز میں بیٹھا ہوا تھا ایسے باتیں کرتے سب کو سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سب کو الحمد للہ تھوڑی دیر بار حیثیت اللہ کے ساتھ بیان کرتے تھے کوئی ربط نہیں ہوتا تھا بہت ایک حدیث یہاں سے پڑھی اس کا ترجمہ کر لیا جی دوسری وہاں سے پڑھی اس کا ترجمہ کر لیا جی کوئی داتل, کوئی اس پہ ربر کوئی اس پہ تمہیر کوئی اس پہ سبراہبرا جی جو کے منطق کے منطق کے ہوتے ہیں جی اور کوئی اس اسے نتائج اور کوئی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایسا لطف ہوتا تھا کہ آدمی ماں ہوتا تھا آدمی چمتا ہے تو ماجد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو کچھ خبری سنانے کے لیے آیا تھا اس میں حاضر الحمد اللہ اس کی مشق کریں تاکہ یہ رابطہ بنے تو آپ کو ساری عمر سے باجود نہ کلا ہونے کے بہت ہی پیار ہے عمر جہد جواب میں اس پیار اور محبت کا جواب پیار محبت سے نہیں دے رہی ہمارے گاؤں کے ایک مولانا صاحب تھے فات پا گئے کراچی ان کا مدرسہ تھا لا کے مدرسہ تھا دو بیٹے ان مدرسہ پڑھتے تھے وہ ہر سال چھٹیوں میں افغانستان کے جہاز میں چھٹیاں جا کر گزارتے تھے یہ جاخری حملہ تک گئے دونوں بچے گئے کوئی پچاس ہزار روپے اور کپڑے اور سامان ساری چیزیں لے کر گئے ماں صاحب کچھ نے تقسیم کیا پیسے بھی تقسیم کیا کہتے ہیں ایک پچیس ہزار روپے رہ گئے تو تقسیم نہ ہو سکے تو رہ گئے کہتے ہم بالکل خطیہ واپ مزار شریف میں تھے ہمارے سامنے برطانوی نے آ کر موٹا بنا لیا کہتے ہمارا ایک اوبر موٹا تھا بڑا بائی اوبر والے میں تھا چھوٹا کہ نیچے والے میں تھے تو آپ نے سے کہا کہ ہمارے اس سے, سے ہیں ہاتھ سے بائی رین کا آپ کے پاس سرکٹ جو ہے تو اس رینج کا ہے تو ہم ایک بھیجو کہتے ہیں کہ ہم نے مارا مورچہ ختم ہو گیا ان کو اتنے میں ایک جہاز آیا تو جہاز اس کا پر ایسے گھوم کر ایک دائرہ دھوئیں لگا دی دیا ماری کرنے جو تھی تو اس میں اس بات کو نہیں سکھایا گیا تھا کہ جب اس طرح جہاز آ کر دھوئیں کا دائرہ لگایا تو کیا مطلب ہوتا ہے وہ بمباری والے جہاز کو جگہ متعین کر کے چلا گیا کہتے اتنے میں جہاز آیا کہتے ہیں آ, نیچے والے مرچے پر جب بمباری کی تو, تو بالکل بس سب کچھ مٹی میں کہتے ہیں ہم پر جب بمباری ہوئی تو اس کے اتنی دیر گھر وقت مل گیا کہ نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر لی کہتے ہم پر جب بمباری ہوئی تو دعا پھیل گیا بس چاروں طرف اور کہتے ہیں میں بہت ہو کر گر پڑا جب جاگا تو اس میں کہتے مجھے کرم ہو کی آواز آئی تو میں نے آواز بھی میں نے کہا میں ذکر ہوں مجھے بھی اٹھا کر لے جاؤ جب ساتھی بچے ہوئے تھے جائزہ انداز کے لیے آ گئے سم نے اٹھایا ہمیں لے گئے تو ایک بازو اڑا ہوا تھا ایک شام شہید ہوئی تھی اور سینے میں شل لگا ہوا تھا ہیں مجھے اسی رات زیارت ہوئی تھی اور جس بازو میرا جان شہید ہوا اس جگہ کو حضور فراہم میں پکڑا تھا اور فرمایا تھا برخدا گی جی کرنے کے راستے چھ دن سفر کر کے جو پچیس روپے رہ گئے تھے وہ کی, کی طور سے کوئی گہری مدد تھی کہ جگہ جگہ گاڑیاں پکڑتے وہ لا سکتے تھے تو آ کر ان کو پار کرا کے یہاں پیچھے اور لایا گیا چھ دن کے بعد خون بیتا ہوا چھ دن کے بعد پہلے جو ہے میرے منہ میں یہاں اکیلا ڈالا ہے میں زخمی ان چھ دنوں میں زخمی اور بھوکا بھوک پیاس اور نہ تھکا تھکاوٹ اور نہ پریشانی نہ کچھ زیادہ تھی یہیں سے پکڑا آپ نے میں یہ آ گئی دو ہزار کا ریڈی گرفت ہے او ہو میں نے تو گناہ کر کے معافیت کر کے اپنے آپ کو گندہ کیا اور یہ فانی دنیا لایانی چیزیں ہیں اور مالکیت اور گناہ اس میں ہم لگے اپنے آپ کو ضائع کیا تو اس دن سے آگے بڑھ کے تعلق تو بنا دوستی تو لگا پھر دیکھ اس کا کیا جواب آتا ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے اگر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی آ رہا نہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی آرانا پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی آرانا او ہو میرے بھائی تو اس مول میں آ تو صحیح ذرا تو تعلق تو بنا ایسے ہی لوگ نہیں بیٹھے ہیں ایسے ہی بلکہ بچار کو چھوڑ کر در در ٹکڑے مانگتے ہوئے اور لاتے جوتے کھاتے ہوئے اسٹوڈینٹ سے گرانے والی چیز ابراہیم نگر نے ایسے تو قبول نہیں کی ہے اس ہلال کو سن کر لوگ ڈر گئے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں اتنا مزہ ہوتا ہے کہ ایک بل کی بادشاہ کیا ساری دنیا کی گمتے اس پر قربان کی جاتی ہے جب ایوب علی السلام کی شفا ہو گئی تو پوچھا بعد بھی پوچھا کہ ان نے کہا کہ شفا تو ہو گئی لیکن بیماری میں جو دو بار میں جانے میں آواز آتی اس کا لفظ جاتا تھا وہ اکیلا کا دست تھا کچھ نیئر کریں ارادہ کریں مانگے اللہ سے یہ ہیں ایسے نہیں کو تم لا ہچکچا رہے ہو اور ناگواری کر رہے ہو اور ہم ایسے ہی مفت میں تمہیں یہ ادھر گواجر صاحب نے کیا کہا جی دل و جگھر ہوئے خوں دل و جگر ہوئے ہیں خون تب کہیں ملی ہے یہ مفت میں کہوں کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں دل و جگر خون بنے اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں پھر جو چیز ملی ہے اب مفت میں کیوں کسی کو دے دیں سمجھ خود کو بھی تو مفت نہیں ملی ہے روز گر ہوئے خوں تب کہیں ملی ہے روز گر ہوئے خوں تب کہیں ملی ہے مفت میں کیوں کسی کو دوں میں میری مفت نہیں مفت کیوں کسی کو دوں میں میری مفت نہیں دنوجی گر ہوئے ہوں تب کہیں ملی ہے مفت میں کیوں کسی کو دوں میں میری مفت نہیں مجھا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ بات سمجھ آتی تھی کچھ بات سمجھ نہیں آتی تھی رات پھر میں نے کہا جگہ کہ مجھے بیوی بی کی گا لی جاتے مجھے کم تکلیف ہوتی تو میں کہا کہ شیخ پڑھاؤ اگر مولانا اخلی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اوپر کتب خانے میں کام کر رہ رہا ہوتا تھا اور نیچے اگر مولانا اخلی میں پوری رحمتہ اللہ علیہ کو جو میری طلب ہوتی تھی آواز فرما وہاں سے میں اوپر آواز سنتا تھا کسی کو آواز آتی نہیں تھی مجھے آواز پہنچ جاتی تال لگتا سلحان اللہ تالک تہرا میرا بھی ہے پیسل سے دنیا سے چیزوں سے شکلوں سے رنگ و رو سے اسی کھانے کی وجہ سے ان کو دور دلا کر نئی برائی اس میں کرنی ہوتی ہے نیا رنگ برنا ہوتا ہے جو نیا رنگ بھر جاتا ہے پھر نئے آلات ہو جاتے ہیں پھر عام انسان نہیں روی ہوتا وہ باہر ہو جاتا ہے اللہ تبار سلامت کی توفیق عطا فرمائے